برانا مختار موردین کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف و بی سی موضوع پارا زمن دکان پرئی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس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 کہ میرے حجرے میں بغیر اجازت کے کوئی شخص نہ داخل ہوا کریں پہلے اجازت لیں پھر میرے کمرے اور میرے حجرے میں آئیں یہ سب کے لیے آڈر ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی اور فاروق اعظم کے لیے بھی عثمان بنو رین کے لیے بھی حیدر کرار کے لیے بھی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 اتنا اعلی مقام ہے اتنی سمجھ ہے حکمت سے اتنے بھرپور ہیں کہ ترمزی میں ایک روایت ہے جسے مشکات نے بھی نقل کی ہے آپ نے فرمایا ماں حد سا کم ابن و مسودن کہنے والے ہیں امام المبیا استاد کسی شاگرد کو مرشد کسی مرید کو سند نہیں دے رہا کہ یہ تیرے پاس سند ہے تو میرے علم کا وارث ہے یہاں سنعت دینے والے ہیں رحمت کائنات اور فرماتے ہیں ماں حد سکم ابن و مسود ان فصد کوڑی گل ابن مسعود کرے کوئی منیا کرو اس سے بڑی صنعت کیا ہوگی کہ جو بات عبداللہ ابن مسود کرے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 اگر کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے نہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں میں اپنی بات ہنفیوں کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے دوسری رقت کے لیے اٹھتے ہوئے تیسری رکت کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے امام شافی رفا جدین کے قائل ہیں احمد ابن رفا دین کے قائل ہیں چنانچہ سعودی عرب کے لوگ رفا دین کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد دیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد دیں وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد دیں امام احمد کے نزدیک رفا دین ہے امام شافی کے نزدیک بھی رفا جدین ہے لیکن ہمارے امام, امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفا دین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 چنانچے قرآن نے کہا قومو للہ کان اللہ کے سامنے کھڑے رہو آئی جی کرنے والے آئی جی کے ساتھ کھڑے ہو وہ اللہ کے سامنے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاتھ ہلانے میں زیادہ آئی جی نہیں ہاتھ نہ ہلانے میں آئی جی ہے سکون ہے حرکت زیادہ نہیں ہے ہاتھ زیادہ نہیں ہلیں گے تو سکون ہوگا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 ان لوگوں سے گزارش ہے پہلے رفع यदैन کرنے کی حدیث دکھاؤ منسوخی کے تو بعد میں دکھائیں पहले پہلے کسی जुरत جرت ہے تو رفع करने کرنے کی کوئی حدیث ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا ہو رفع करो। کرو کوئی ایک حدیث की کی کتابوں میں دنیا کا کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا کہ آپ نے فرمایا ہو رفع ادین کرو نہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے نہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث ہے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 عبداللہ ابن عمر کے متعلق سنیے گا ہمارے نسبت میں تو وہ بہت اعلیٰ ہے نا آج کے سارے مفتی سارے مجتحد سارے عالم سارے پیر سارے مرشد اکٹھے ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں کی یوتی کے تلوے کے ساتھ لگی ہوئی جو ریت کا ایک ذرہ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جب عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں تولیں گے تو سنیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہونے لگے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 عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی پاک کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا پھر انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی فلم یرفا یادین اللہ فی اب المرطن اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس معاملے میں تشدد سے کام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو رفع ادین نہیں کرتا اس کی نماز ہی شرح سے نہیں ہوتی لا ولا سوتا اللہ بلّہ یہ ہے تشدد اس کو کہتے ہیں افراد و تفریح اس کو کہتے ہیں حدود کو تجاوز کر جانا اس کو کہتے ہیں غلط روش پہ چل نکلنا کہ جو لوگ رفع عدین نہیں کرتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور رفع عدین نہ کرنے کا تو قائل ہی کوئی نہیں سارے صحابہ رفع دین کرتے تھے سارے ساتھی رفع دین کرتے تھے ذرا سنیے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت لایا ہے کہ رفع یدین صرف شروع میں ہے جب کہنا ہے اللہ اکبر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلی رکعت سے اٹھ کر تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے سنیے یہ حدیث نقل کر کے امام ترم کیا کہتے ہیں امام ترم کہتے ہیں حدیث حدیث و ابن مسود ان حسنن حدیث ابن مسعود ابن مسعود کی جو حدیث ہے حدیث حسن ہے بب ہی یقولو غیرو واحد ان من اہل علم من اسابن نبی <تصفح> یہ ترم کی گواہی ہے امام ترم کی گواہی ہے غور کیجئے جی اس کو نش کیجئے جی اپنے دینوں میں امام ترم کہتے ہیں بب ہی یقولو جو بات عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں یہی بات کہتے تھے غیر و واحد بہت سے آدمی من اہل علم اہل علم میں سے بہت سے آدمی یہی بات کہتے ہیں جو بات عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من اسحاب نبی و تابعین اصحاب نبی میں سے بھی اور تاب میں سے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اس سے ہوئے رفج ادین نہیں کرنا چاہیے یہ ترم کہتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رفج عدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی تو علی یازلہ یہ صحابہ جو رفج عدین نہیں کرتے تھے ان کی نمازیں نہیں ہوتی کتنا بڑا فتوا ہے اور کتنی بڑی ضرورت ہے اور کوئی اہل علم یہ ضرورت نہیں کر سکتا جاہلوں کی تو بات ہی الگ ہے ہر بات دوسری طرف نکل گئی کیونکہ نماز کے مسائل ہیں نماز کا طریقہ بتانا تھا تو تھوڑی سی یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے چنانچہ رکوع کے اندر جب نمازی چلا جائے گا تو کم از کم تین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ وہ کا اس نے یہ جملہ کہنا ہے سبحان نبیل عظیم صبح نبیل عظیم میرا رب ربی میں میرا رب العظیم جو عظمتوں والا ہے میرا رب جو رفاطوں والا ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے سبحان وہ میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ سارے ایبوں سے پاک ہے سبحان ربی العظیم میں نا میں رکھیے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 میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے شریقوں سے وہ پاک ہے نائبوں سے وہ پاک ہے وزیروں سے وہ پاک ہے مشیروں سے وہ پاک ہے آئیوں سے وہ پاک ہے مجبوریوں سے وہ پاک ہے کھانے سے وہ پاک ہے پینے سے وہ پاک ہے سونے سے وہ پاک ہے مرنے سے تو وہ ہاں رب کی جلد عظیم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 کمبے قبیلے سے میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاس ہے کس سے کھانے اور پینے سے سونے سے مرنے سے سبحان ربی العظیم میرا رب جو عظمتوں کا مالک ہے وہ میرا رب تمام عیبوں سے آمد. یہ تین مرتبہ کہنا ہے کم از کم زیادہ تاج مرتبہ آپ جتنی امام کے پیچھے تو پڑھ رہے ہیں تو پھر مجبور ہے جتنی دفعہ کھان رکھتا ہو اتنی دفعہ خلی.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 پڑھتے چلے گئے اس میں مہا ہو گئے کہتے ہیں حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ رکوع میں جب سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کرتے تھے تو چڑیا اور پرندے اس چیٹ کو دیوار سمجھ کے اس پر بیٹھ گیا تھا اتنا سکون ہوتا تھا اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ وہ اس کو دیوار سمجھ کے اس پہ بیٹھ جاتی ہیں چنانچہ جب رکوع مکمل ہو گیا اکیلا آدمی ہے اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنا سار اٹھانا ہے سامی اللہ علی من حامی سامیا سامی اللہ اصل میں الگ الگ آپ کو سنا دوں سامی اللہ ہو لیمن حامدہ اصل یہ جملہ ہے سامی اللہ ہو سامی اللہ کا کیا میں نے اللہ نے سن لی سامیا اللہ نے سن لی بات من اس آدمی کی حامدہ ہوں جس آدمی نے اس کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو کیا کر لیا گویا کہ قبولیت بھی ہو گئی نماز کے اندر ہی قبولیت ہو رہی ہے سامی اللہ اللہ, اللہ نے سن لی بات اللہ نے سن لی سن لیا کون اللہ نے سن لی گفتگو اس آدمی کی لمن حامدہ جس آدمی نے اس کی کیا کی ہے ہمت کی ہے جس آدمی نے اس کی تعریف کی ہے جس آدمی نے اس کی صنعت کہاں سے شروع ہے آدمی نمازی کہاں سے شروع ہے اللہ اکبر صبح نقل ہما وب کا و تبار قسموں کا وط اعلی جدوں کا ولا اللہ الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعيل اهدنا الشراط المتقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظالين كل هو الله أحد الله اقتمد لم يلد ولم جولد ولم يكن له كفواً اللہ اکبر صبحان ربدی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربدی العظیم بندہ یہاں پہنچا اللہ نے فرمایا خامی اللہ حامی اللہ اللہ نے بات سن لی اللہ نے گفتگو سن لی اللہ نے تیرے گیت گانے, گانے سن لیے اللہ نے سن لی بات لے من اس آدمی کی حامیدہ ہو جس آدمی نے اس کی کیا کی ہے ہمت کی ہے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 سب کچھ اللہ پہ نشاور کر دیا جس کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرتا ہے ان ابراہیم اکان امتن قانت للہ ان ابراہیم قان امتن قان تلّہ حنیفا وما قانا ولم یقو منل مشرقی جس کی تعریفیں قرآن کرتا ہے اتنا بڑا پیغمبر اور عمل اتنا بڑا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے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 اور تو جاننے والا ان کا سمیو ان کا انتخمیوں بے شک توں سننے والا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ان کا زمیر خطاب کی کیا میں نے کہا کہا تاز امیر کتاب کی جس کا میں نے تو تنتا انتا کا مینا بھی تو کا مینا تو ان کا پیچھے لگایا انا جس کا مینا ہوتا ہے لا شک ہر حرف تحقیق بے شک آگے کاف ضمیر خطاب کی تو انتا تو بے شک تو بے شک تو شک، تو بے شک،, شک،, شک،, شک،, شک،, شک تو ہی تنا کا انتا اچھا سمیعو بے شک تو ہی ہے کیا میں نہ کریں بے شک تو ہی ہے امیو پکاروں کو سننے والا الموں حالاتوں جاننے والا اس نے ان کا انت اس نے یہ فائدہ دیا ان کا انتمیوں تو ہی ہے پکاروں کا سننے والا تیرے سوا غائبانہ پکاروں کو سننے والا کوئی, کوئی تو ہی ہے ہی نے اس کا مینہ دیا تیرے سوا نہ کوئی نبی پکار سنتا ہے تیرے سوا غائبانہ نہ کوئی ولی پکار سنتا ہے تیرے سوا نہ کوئی تیر پکار سنتا ہے تیرے سوا غائبانہ بغیر اسباب کے نہ کوئی بنڈا پکار سنتا ہے اور تیرے سوا نہ کوئی مردہ سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے نہ نزدیک سے سنتا کمی علیم ملیم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں جو سورت ابراہیم میں جا کے ذکر کی الحمدللہ للہ اللہ وہ بلی البر اسماعیل وی صحاف تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے دو لال بخشے وہ بلی بخش دیے مجھے قبر میں بڑھاپے میں اسماعیل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 وہ ہے سننے والا دعاؤں کا وہ ہے سننے والا دعاؤں کا معلوم ہوتا ہے غائبانہ پکاریں سننے والا کون ہے اللہ ہے چنانچہ آئیے ایک اور پیغمبر بولیں ہیں آل عمران ہے یہ بھی برا پیغمبر ہے بیٹے کی ہرس ہے بیٹے کی ہرس ہے تمنا ہے پیغمبر کو ایک دن مریم کے ہاں بے موس میں پھل دیکھے ہیں پوچھتے ہیں انا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں انا مکانیاں ہو سکتا ہیں انا زمانیاں بھی ہو سکتا ہیں اس کا موسم کوئی نہیں کہاں سے آ گئے یہ کسی منڈی میں نہیں بکھتے کہاں سے آگ ہیں کہاں سے آئے یہ پھل کالت وہ بچی کہنے لگی ہوا من ان دلہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند کوئی نہیں بند کمرے میں بچی کو بے موس میں پھل پہنچائے قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ نے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 نال کا اسی جگہ ایک قدم چوکھٹ کے آگے ہیں ایک قدم چوکھٹ کے پیچھے ہیں ہونا لی کا دان زکریا ربہ ہونا لان زکریا ربہ اسی قدم پہ کھڑے ہو کے پکارا زکریا نے کس کو اپنے رب کو بیٹا لینے کے لیے کس کو پکارا اپنے رب کو کیا کہتے ہیں ربے مل دل کا ضروریتن سی باغ ربے حبلی مل دل مولا اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد پاکیزہ ذریت عطا کر دے ان کا سبھی دعا ان کا دعا بے شک ہے دعاؤں کا سننے والا یہ جو پیغمبر کہتے ہیں تو ہے تعاؤں کا سننے والا معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا غائبانہ دعاؤں کو سننے والا سامع اللہ علی من سن لی اللہ نے بات اس آدمی کی جس آدمی نے اس کی کیا کی حمد کی سمی اللہ علی مان. یہ جو ہم نے ایسے تلاوت کی سورت مجادلا کی مجادلہ کا مین ہوتا ہے جھگڑنا دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑنا جدال سے ہے نا جدال کا مین ہوتا ہے جھگڑا کرنا مجادلہ باب مفال ہے ترفین اس میں شریک ہو جائیں گے یعنی دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑنا مجادلہ اس سورت کا لاب سورت مجادلہ جھگڑنے والی سورت جس میں جھگڑا ہو رہا ہے یہ کیوں پڑ گیا چنانچہ ایک صحابیاں ہیں حضرت خولا رضی اللہ تعالی انا یہ ایک انساری سے بیائی گئی جوانی بیت گئی خامن کو کسی بات پہ غصہ آیا تو خامن نے ان کو اپنی ماں سے تصویریں دی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں تشویرے دی اس کو سکہ میں کہتے ہیں زہار کرنا یعنی اپنے کسی محرم سے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 حوصلہ نہیں نہ ہوتا اللہ تعال نے تلا کا اختیار مرد کو دیا تھا عورتوں کو نہیں دیا کس وجہ سے کیوں عورتوں میں حوصلہ نہیں ہوتا برد نہیں ہوتی اتنا فہم نہیں ہوتا مستقبل کی سمجھ نہیں ہوتی مرد پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں مرد برد ہوتا ہے مرد حوصلے والا ہوتا ہے اللہ نے تیرے حوصلے پہ اعتبار کیا تھا تو نہیں اللہ کے حوصلے کو کیوں اللہ نے تجھ پہ اعتبار کیا کہ توسلے والا ہے تجھے تلاق کا ایک طریقہ بھی بتایا شریعت نے اس کے مطابق تلاق دے نا خدا کی قسم اس کے مطابق کوئی بندہ تلاق دے جھگڑے ہی ختم ننانوے فیصد کیس تلاق میں ایسے آتے ہیں ننانوے فیصد ایک گھنٹے کے بعد دماغ ٹھکانے بالکل ایک گھنٹے کے بعد پھر بھاگتے ہیں مولویوں کی طرف غلطی ہو گئی جی کوئی کدے جی کوئی رہ جی میں نے جی میں نے تین نہیں کہی ہے جی میں نے تو جی بس دو کہی تھے کسی میرے بندے ابھی ہاتھ رکھ دیا تھا جی کسی نے جی ہاتھ رکھ دیا آگے جی جو بہانہ دنیا کا ہے پھر بناتے رہیں گے اور جی میں غصے میں تھا جی ہوش کو تھا جی غصے میں پاگل ہو گیا تھا جی ہم نے کہا تلاش غصے میں ہوتی ہے طلاق ناراضگی میں ہوتی ہے آج تک دنیا کے کسی بندے نے پیار میں کبھی طلاق دنیا کا آج تک کوئی بندہ دکھاؤ جو بڑا ہنسی خوشی گھر میں گیا ہو گھر جا کے اپنی بیوی کو کہاؤ آپ پیاری کرما لیے تین طلاق پیار میں طلاق کون دیتا ہے طلاق تو ہوتے ہی غصے میں طلاق تو ہوتی نا ناراضگی میں وہ کہتے ہیں نا خان لوگوں سے ذرا معذرت کے ساتھ بھائی کسی پٹھان نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو مولی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا مولی صاحب کو پتا تھا بھائی یہ لوگ چکر چلاتے ہیں مونی صاحب نے آگے سے چکر چلاتے ہوئے خان صاحب کو کہا خان صاحب دیکھو اگر تین تلاقے دیے تو گنجائش نکلتی ہے میں گنجائش نکالتا ہوں تین طلاقیں اگر ہیں تو اور اگر ایک طلاق یا دو تلاقے دیے تو پھر گنجائش کوئی نہیں ہے خان صاحب خان صاحب نے کہا خدا کی قسم تین دی ہے اس کا کیا میں چلانا یہی چاہتا تھا کہ تم اپنے منہ سے کہے کہ میں نے تین دی ہیں تلا اب یہاں سے بیان آ کے بدلتے ہیں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 اور ایک طلاق سے وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے ایک طلاق سے وہ آزاد ہو گئی جہاں مرضی نکاح کر لے تین دفعہ ایام گزارنے کے بعد چاہے تو اس خامن سے کر لے چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر لے وہ آزاد ہو جاتی ہے جب ایک طلاق سے کام چلتا ہے اور معاملہ بھی کاب میں رہتا ہے اور معاملہ بھی ہاتھ میں رہتا ہے تو پھر خامخوا تین ان دینے کی ضرورت کیا ہے جس سے معاملہ ہاتھ سے نکل جائے چنانچہ کئی لوگ تو مسلے پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں بے سن بی برا کا چڑھیا اتنا <تصفح> ہی سارا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا میں <تصفح> کیا عورت جو مرضی کہتی رہے ایڈا <تصفح> نکاح کچا نہیں ہونا عورت کے بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹتا رہے ہاں فرق اس وقت پڑے گا جب مرد کی زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ نکلے گا عورت کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا رہے وہ بکواس ہے فضول ہے بےہودگی ہے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 نکل جائے تو بچیاں ہیں وہ رل جائیں گی یہ ساری پریشانیاں خولا کے دماغ میں اور خولا فتوا لینے کے لیے محمد کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاس کر دا رہے ہیں حضرت آشا کر دھو رہی ہیں خولا کی چسکیاں سنائی دیں نبی اباغ نے پوچھا کون ہے یہ خولا ہے کیا ہو گیا خولا یا رسول اللہ خامند نے ماں کہہ دی ہیں اور خامند ماں کہہ دے تو وہ طلاق ہوتی ہیں میں تو اس پر اب بھی حرام ہو گئی یا رسول اللہ میری بچیاں میں تو مر گئی میرا تو کوئی پرسان حال نہیں کوئی ٹھکانا نہیں خامند کے گھر رہ نہیں سکتی میرے لیے کچھ کیجیے نبی آباد نے فرمایا خولا ابھی نیا حکم کو نہیں آیا وہ پرانا حکم ابھی ہماری شریعت میں بھی لاگو ہے تو اپنے خاون پہ حرام ہو گئی ہیں اس سے الگ ہو جا مائی خولا کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی گنجائش نکالو ہر معاملے میں وہی اترتی رہتی ہے میرے معاملے میں ہی خاموشی ہو گئی یہ جھگڑا شروع ہو گیا اس کو قرآن میں بحث و تمیز کہہ دی گفتگو شروع ہو گئی میرے معاملے میں بھی میرے معاملے میں آہ, وہی رک گئی میرے معاملے میں آپ جواب دے رہے ہیں کوئی سورت نکالیے میرا بڑھاپا ہے میری بچیاں ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں غصے میں یہ بات کہہ بیٹھی ہیں انہوں نے منہ سے تلاش تو کوئی نہیں کہی یہ لفظ کھولا نہیں کہ انہوں نے منہ میں منہ سے تلاش تو نہیں کی میں نے مجھے اپنی ماں سے انہوں نے تشریح دے دی کوئی معاملہ نکالیے نبی پاگ نے فرمایا خولہ تجھے یہ غلط فہمی ہے کہ قانون میں بناتا ہوں میرا کام قانون بنانا نہیں قانون اوپر سے بن کے آتی ہیں میں صرف سناتا ہوں میں صرف نافذ کرتا ہوں لہذا مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں میں مجبور ہوں کہنا ہے تو قانون بنانے والے کو کہے مائی خولا نے جب یہ بات سنی اپنی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ساتھ ہیں ان کی نمی نمی اکیلیاں آسمان کی طرف کر دوں بیٹیوں کو کہتی ہیں تم یا اللہ یا اللہ کہتی رہ تم برابر یا اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے ساتھ اس کو بلاتی رہو اور خولا نے خود نبی پاک سے تھوڑا سا دور ہٹ کے خولا خود دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے یا من یرا ما راما فضمیر و یشما انت مو لے ما ماں یا کیسے جملے میں دعا مانگنے کا مزہ ہی آد ہے عرش کو ہلا کے رکھ خولا نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا خدا کی قسم خولا کہتی ہے یا میں یا رام آفس مولا تجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے مولا تیرے سامنے گر کی ضرورت کیا ہے مولا تیرے سامنے التجا کرنے کی تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے یا میں یا رام آف زمیرے و یسماؤ مولا تو تو وہ ہے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے وہ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 مولا میں نے پیاسی زمین کو دیکھا جو ہاتھ اٹھانے کی شکل نہیں رکھتی مولا جو بول نہیں سکتی سن نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی ہاتھ اٹھا نہیں سکتی تو اس پیاسی زمین کی رمزیں سمجھتا ہے اور بادلوں کو کہیں سے ہانس کے لاتا ہے اس کی پیاس بجھا دیتا ہے مولا میں نے تو ہاتھ بھی اٹھا رکھے ہیں میری بچیوں نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں مولا میں گڑ گڑا بھی رہی ہوں مولا میں اتجائے بھی کر رہی ہوں یہ کہنے کے بعد خولا کہتی ہے یا میورجا لس خدا دے کلے یا مینورجا لس خدا دے کلے مولا لوگوں نے تو الگ الگ مشکل کو بنا رکھے ہیں لوگوں نے الگ الگ حاجت روا بنا رکھے ہیں کسی نے حضرت ابراہیم کو مشکل کو بنایا کسی نے لات مناخ اسدا کو حاجت روا بنایا کسی نے کسی کو داتا کسی کو غو سے کسی کو لجپال کسی کو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کسی کو تقدیریں بدلنے والا کسی کو روزیاں دینے والا کسی کو شفائیں بخشنے والا لوگوں نے تو بہت سے مشکل خوشحال حاجت روا بنا رکھے ہیں یا میں یورجا لس سدا مولا ہر مصیبت میں میرا تو تم اکیلا ہی مشکل خوشحال یا مین یورجا لس سدا من الہی ہل مشتقا تیری طرف شکایت کی جاتی ہے اپنے رنج کی تیری ساتھ فکرے کیے جاتے ہیں اپنے غم کے تیرے سامنے رونا رویا جاتا ہے اپنی مصیبتوں کا اپنی پریشانیوں کا مولا میں بھی اپنا رونا رو رہی ہوں پھر آخر میں آ کے کہتی ہے مالی سوا فصری الہی کا وسیلا تن مولا میں کوئی وسیلہ پیش نہیں کرتی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 لئی کا مولا میرا وسیلہ کوئی نہیں میرا وسیلہ میری بھوک ہے میرا وسیلہ میری فقیری ہے میرا وسیلہ میری تنستی ہے میرا وسیلہ میری محتاجی ہے مالی سوا کری لے کا ہیلا اور مولا تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے خط کے سوا میرا ہیلہ بھی کوئی خدا کی قسم عرش کو ہلا کے رکھ دیا مائی خولا نے عرص کو ہلا کے رکھ دیا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 ملتا نہیں اللہ کو تو یہ گلہ ہے کہ آج تک مجھے ایسا ہاتھ ہی کوئی نہیں ملا جس کو مانگنے کا طریقہ تھا کہتی ہے لائن ردتتا پائیو با بھی نکراؤ میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا مولا میں پڑی ہوں تیرے دروازے پر ہاں ایک سر سے تیرا دروازہ چھوڑ دیتی ہوں لائن ردتتا اگر تم مجھے لوٹا دے اگر تم مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دے مولا میں ہٹ جاتی ہوں لیکن پائیوں باد نکراؤں مجھے کوئی اور دروازہ دکھا جہاں میں چلی جاؤں کوئی اور دروازہ دکھا جو میں ہوں کوئی اور در دکھا جس کو میں ہوں لائن ردتتا فائیو بادی نکراؤ اگر تیرا بندہ چلا جائے خالی یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے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 پھائیو با بن اگر تم اپنے دروازے سے ہٹاتا ہے مولا کوئی اور دروازہ دکھا جس دروازے پہ میں چلی جاؤں مولا میں اجر گئی میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں میری پریشانی کی انتہا ہو گئی مولا میرا کوئی سب پیدا کر کوئی راستہ نکال میرے اللہ ابھی خولا نے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 غلطی تجا دلو کا جو عورت اپنے خامن کے معاملے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی اچھا اور سو اسلام سنیاں نہیں قد سم اللہ, اللہ اللہ نے سن لی بات سم اللہ علی من حمیدہ اصل میں تو اس کی تائید پر پیش کرنا چاہتا تھا سم اللہ علی من حامدہ اللہ فرماتے ہیں قد سم اللہ ہو لا دلو کفی ہاں جو عورت اپنے خامن کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی میرے پیغمبر میں نے اس کی باتیں سنی بتشتکی اہ اور جب آپ نے اسے ہٹایا تو وہ شکایت کرنے لگ گئی اللہ کے سامنے بتش تکی اہ اس نے اپنے رنج کی شکایت کی اللہ کے سامنے غم کی شکایت کی اللہ کے سامنے ولہ ہو ہاں بو را کما میرے پیارے پیغمبر آپ کے اور اس مائی کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں نا واللہ ہو واللہ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 دیکھنے والا ہے تو نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ ہولی مل حامید تو اس کا معنی کیا ہے اللہ نے سنلی بات اس آدمی کی جس آدمی نے اللہ کی کیا کی حمد کی جس نے اللہ کی خوبی کا ذکر کیا جس نے اللہ کے گیت گائے اللہ نے اس کی بات کو اللہ تعالیٰ ملکی تقریبا یہ کم رکھنے والا شخص جو ہے اذان اور تکبیر نہ پڑے گی ایسے آدمی اذان اور تقویر پڑھے جو بادشر ہوگی جی. اونچی آواز سے دعا مانگنا درست ہے جس طرح در سے قرآن پاک کے بعد مانگتے اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے لیے یہ دعا کرو تو پھر مانگ سکتے ہیں اگر نہ کہو تو پھر نہ مانگنا بہتر ہے عام طور پہ دیکھا جائے کہ لوگ جب نئی دکان نیا مکان بناتے ہیں پرندوں کو بلاتے ہیں قرآن خانی کے لیے دکان اور مکان و برکت کے لیے پڑتے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 عظمت قرآن جامعہ عائشہ صدیقہ لبنات وہاں گجرات کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں گجرات کے مدرسے کی وہ تشریف لائیں گی اور وہ بیان کریں گے الحمد للہ رب العالمین ہندوستان کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور کی گورائیاں سے دور